الحمد اللہ رب المین و سوالات و سلام علیٰ سید المر سلیم اما باق راؤن شیب بسم الله رحمٰن الرحيم السوالات و سلام علی کا رسول الله اولاد والسلام سلام علی کا حبیب اللہ سولاد و سلام علی کا نور اللہ اس وقت جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ حزب معمول حکام تجارت ہے اور اس میں آپ کے تجارتی معاملات اور لین دین سے متعلق سوالات یا مالی معاملات سے متعلق جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں اشکالات ہوتے ہیں جس پہ آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں اور الحمد للہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی ازغر اتاری مدنی آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے انشاءاللہ شاء جوابات ہوں گے سلسلے میں شامل کرتے ہیں دور پاک کی فضیلت اور پھر بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من منصل علیہ سے یومین الفا لم یمت کہ جو شخص ایک دن میں ایک روز میں ایک ہزار مرتبہ مجھ پر یعنی لگی کریم علی سلاد سلام پر درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے اپنی عادت بنائیے اور درود پاک ایک ہزار مرتبہ پڑھنا اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے ترکیب بنائیں گے کوشش کریں گے تو ان شاء اللہ از اس کی ترکیب بن جائے گی میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کیجیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھتے ہیں آپ کی کی طرف اور پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی میرا نام قطاری، مرکز رولیہ، لاہور میں کر رہا ہوں مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جولرز کا کام کرنا کیسا ہے یعنی کہ اس کام میں جولرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس سونا وغیرہ جمع رہتا ہے کافی زیادہ تو اس حوالے سے کافی پیچیدگیاں بھی ہیں جواب جو آپ جی الحمد الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء المسلیم اما بعد من مشان وجین بسم اللہ فہین دیکھیے پروفیشن یا انداز تجارت دی کے دو کس میں ٹھیک ہے ایک وہ جو اصلا ناجائز ہے ٹھیک ہے جائز ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے مثال کے طور پہ کوئی شراب بنا کر بیچتا ہے ٹھیک ہے شراب بناتا ہے یا بیچتا ہے دونوں ہی کام اس کے جو ہیں وہ ناجائز ہیں خودی کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام بھی ناجائز ہے تو خودی کام کرنے والے کے پاس نوکری کہ اس کے سودی کاموں میں معمنت کی جائے یہ بھی ناجائز ہے ٹھیک ہے یعنی یہ گراؤنڈ اور جو بنیاد ہے وہی ناجائز ہے ٹھیک ہے یعنی حقیقت جو کام ہے وہی ناجائز وہی ناجائز کی بات کام کا کرنا ہی جائز نہیں ہے ایک تو وہ انداز تجارت ہوتے ہیں وہ تجارت کی قسم ہوتی ہیں یا وہ پیشے ہوتے ہیں جن کو اثران اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا دوسرے قسم کے پیشے یا تجارت کی اقسام وہ ہوتی ہیں کہ جو جائز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہر جائز تجارت کے اندر ناجائز باتوں کی گنجائش رہتی ہے یعنی جو جائز طریقۂ کار ہیں ان جائز طریقوں میں بھی ناجائز باتیں آ سکتی ہیں آمیزش ہو سکتی ہے اس کی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی فروٹ بیچ رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ تول جو ہے وہ پورا نہیں کرتا تو اس کا یہ عمل جو ہے ناجائز ہو جائے گا ایک آدمی جو ہے فروٹ اس انداز سے بیچتا ہے کہ جس انداز پہ شریعت نے منع کیا ہے ابھی فروٹ بیچنا وہ انداز تجارت ہے یا وہ قسم ہے تجارت کی کہ شریعت متعارن نے اس سے منع نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بھی اگر کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جو شریعت کے اصول و ضوابط سے ٹکراتا ہو تو اس طریقۂ کار کی وجہ سے یہ اندازہ تجارت یہ آمدنی یہ پیشہ بھی ناجائز کہلائے گا یعنی جو چیزیں مکس ہوئی ہیں غلط قسم کی ان غلط چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا بچنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جو عام تجارت کہلاتی ہیں عام جائز تجارت کی اقسام تھی ٹھیک سونے کی جو تجارت ہے وہاں غلطیوں کے جو امکانات ہیں دیگر تجارتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں ٹھیک تو اب پہلی بات تو یہ کہ ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا ان کے سامنے ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کو تشویش ہے ہم نے دو سلسلے کیے تھے اقام تجارت کے اور مجھے یاد اچھی طرح دو ہزار دس میں کیے تھے جی میری حج پے جی میرے حج پے روانگی تھی شاید اگلے دن اور اس سے پہلے ہم نے عبدالحبی بھائی کے ساتھ دو سے ریکارڈ کیے تھے اس وقت حقام تجارت لائیو نہیں ہوا تھا اور تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے بیان کی تھیں جو سونے کے حوالے سے تھیں ای پی سیون اور ای پی ایٹ اچھا جی ممکن ہے اب خاص طور پر جو معاملات ہیں وہ وہاں آتے ہیں جہاں دکاندار اور کارخانے دار کا معاملہ ہوتا ہے جی گاہک کے ساتھ تو سمپل تجارت ہو رہی ہوتی ہے کہ گاہک جو ہے وہ آیا ہے جی اور آ کے وہ دے گیا کہ جناب یہ زیور مجھے پسند ہے آپ بنا دو ٹھیک جی جی ہے تو یہ تو ایک سمپل اندازی تجارت ہے تو اس کے اندر اسی قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں جس طرح اور تجارتوں میں ہو سکتی ہیں یعنی اس میں وہ نازک پہلو کم آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو بیک گراؤنڈ پہ تجارت ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی یعنی جو دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے وہ کارخانے سے مال بنواتا ہے کارخانے والے اور دکاندار کے درمیان ایک جو لین دین ہوتا ہے وہ پیسوں میں نہیں ہوتا وہ سونے میں ہوتا ہے سونے کے بدلے سونا دیا جاتا ہے تو وہاں بہت سارے امور میں سودی معاملات آ جاتے ہیں تو آپ کی تجارت کے اندر جولر مارکیٹ کے اندر جہاں بھی سونے کے بدلے سونا اس کا چلن ہے جی تو سمجھے کہ وہاں خطرات شروع ہو گئے ہیں اور وہاں سود سے سود کے پائے جانے کے جو امکانات ہیں وہ اسی سے نبے فیصد ہو جاتے ہیں اسی سے نبے فیصد کی تعداد کوئی کم تعداد نہیں ہے تو اب یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پر آپ سوالات واضح کر کے رہنمائی حاصل کریں ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے سلسلہ احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ شخص جو چائے وغیرہ کا کاروبار کرتا ہے چائے بیچتا ہے وہ اپنی دکان پر اپنے ہوٹل پر ایک کاریگر کو رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں نبے روپے کلو کے حساب سے دودھ کے پیسے دوں گا تم نوے روپے کلو کے حساب سے جو دودھ ہے وہ منگوا کرو اور تمہیں روز کے جو پیسے ملیں گے وہ الگ ہے جو کاریگر ہے دودھ لانے والا وہ کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے اسی روپئے یا پچاسی روپئے کلو دودھ لے کر آ جاتا ہے تو اس کے جو پیسے ہیں جو بقایا پیسے ہیں کیا اس کا رکھنا وہ جائز ہے اور کیا وہ اپنے مالک کو یعنی کہ جس میں سے کام پہ رکھا ہے وہ اسے بتانا لازمی ہے کہ جو پروفٹ رکھ رہا ہے نبے روپے کے علاوہ وہ اسی روپے کا دودھ لے کر آ رہا ہے تو براہ کرم اس حوالے سے اس کی رہنمائی فرما دیں جزاکم اللہ ٹھیک ہے جی دیکھیے جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں ملازم کی حیثیت واضح ہے وہ ملازم ہے اور ملازم کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ایکسپینس آتے ہیں جو بھی اخراجات آتے ہیں جو بھی خریداری وہ کرتا ہے دکان کے لیے وہ اسے ہُ ہو ہو بتانی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جناب اسی کیسے کا اس نے خریدا ہے تو وہ نبے کا شو کرے گا اگر اسی کا مال آیا تو اسی کا بتائے گا نبے کا آیا تو نوے کا بتائے گا یہ ضروری ہے دودھ کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا تو وہ جو پیسے زائد پیسے جو ہے وہ رکھے گا مثال پر مارکیٹ ریٹ سے وہ سستا دودھ لے آیا کہیں سے تو پیسے بچ گئے نبے کے حساب سے مالک نے پیسے دیے تھے تو وہ پیسے رکھنا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا پہلا پہلو تو یہ ہے یہاں پہ دوسرا پہلو یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ خیاانت کا مرتکب ہوگا وہ جو پیسے رکھے گا اس کے لئے مالے حرام ہوں گے دوسرا پہلو یہاں پر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو نوے روپے کلو کے حساب سے دودھ ملے گا اس کی کوالٹی بہتر ہوگی اور اگر بل فرض وہ کم کوالٹی کا لے کر آتا ہے تو مزید ایک دوہری غلطی کا ارتکاب ہوگا اب کوئی قیاس نہ کرے کہ جناب میرے سیٹ نے تو مجھے دودھ لانے کو کہا تھا میں بالکل اسی کوالٹی کا لے کر آتا ہوں اور اسے میں لے آتا ہوں میں جان پہچان یہ ہے وہ فلائیں لہٰذا میرے لیے یہ رقم حلال ہو گئی نہیں ही. ایسا نہیں ہے وہ رقم اب بھی حلال نہیں ہوگی اگر اسی کوالٹی کا آتا ہے تب بھی تو میں نے ایک اضافی طور پر نکتہ بیان کیا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ غلطیوں کے امکانات موجود ہے ایک غلطی کا ہونا تو متعین ہے ٹھیک ہے مختلف اس میں اگر یہ صورت ہو کہ ہے تو یہ ملازم ہوٹل والے کا ملازم ہو سو اجرت لیتا ہے تنخواہ لیتا ہے جو بھی وہ اپنی جگہ دے ہے لیکن ہوٹل والا تبر روان یا اپنی خوشی سے اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے جی تم دودھ اسی کا لاؤ پچیاسی کا لاؤ میں تمہیں نبے روپے کے حساب سے پیسے دے دوں گا اچھا اسے بھی پتا ہے کہ دودھ نبے روپے کلو نہیں آ رہا دودھ اسی پچاسی یا جوس جس اس سے کم ریٹ میں آ رہا ہے تو کیا کوئی کی صورت ملے گی یا نہیں عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سائڈ اس طرح چھوڑتا نہیں ہے پائے پائے کا حساب لیا جاتا ہے ٹھیک اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو ممکن ہے اس کی صورت پھر الگ ہو ٹھیک وہ ٹھیک مالک نے اس کے حوالے وٹل کر دیا ہو ٹھیک ہے چند چیزوں کا ساتھ دے رہا ہو ٹھیک ہے ان کے درمیان کیا معاہدے ہیں پھر وہ معاہدہ وہ معاہدے دیکھنا ہوں گے ٹھیک اگلی کال دیجیے اگر کسی کو کوئی چیز لینی ہو تو وہ اپنے ساتھ دکان پر اس کو لے جائے اور اس کو وہ چیز جو بھی پسند ہو دکان سے لے دے اور اس کے بعد اس کی پیمنٹ یہ خود ادا کر دے اور جو لے رہا ہے اسے وہ قسط میں دے گا لیکن اگر وہ دس ہزار کی لیتا ہے تو وہ اس سے ہزار دو ہزار مہنگی اسے دے دے گا تو اس طرح کرنا کیسا اس بارے میں رہنمائی فرما دیں ٹھیک ہے جی سوال جو ہے آپ کا وہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی چیز چاہیے انہوں نے کسی فرد کو لیا ہے اور وہ ان کو چیز لگانا چاہ رہا ہے مثال کے طور پر موبائل فون لینا ہے یہ اس شخص سے آ گیا اس نے موبائل فون خریدا دس ہزار روپے کا اور ان کو قسطوں پر بھیج دیا گیارہ ہزار روپے کا تو یہ جائز ہے یا ناجائز دیکھے یہ بھی تجارت کا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ایک آدمی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے ریٹیلر جی وہ ہول سیل مارکیٹ سے خرید کر لے کر آتا ہے اور اپنا اپنا نفع رکھ کر گاہک کو بیچتا ہے ٹھیک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک گاہک جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے اسے انویسٹر کی تلاش ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کسی کو درخواست کرتا ہے کہ تم جو ہے میرے ساتھ چلو میں چیز پسند کروں گا آپ اپنے لیے خرید لو ٹھیک ہے اب مثال کے وہ زیب کو لے کر گیا مکر زیت کو لے کر گیا زید نے اپنے لیے وہ چیز خرید لی زید کے پاس پیسے تھے وہ انویسٹر بنا اس نے چیز خریدنے کے بعد دکان دکاندار سے اس پر قبضہ بھی کر لیا ٹھیک اب وہ بکر کو اپنا نفع رکھ کے بیچ سکتا ہے ٹھیک ہے اب جو بکر کے ساتھ وہ معاہدہ کرے گا وہ بھی خرید و فروخت ہوگی ٹھیک ہے تو اب جو خرید و فروخت کے خرید و فروخت کے جملہ تقاضے ہیں وہ پورا کرنے ہوں گے پورے کرنے ہوں گے مثال کے طور پر جو قیمت ہے اس کا تعین کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ بھئی یہ اتنے کی آپ کو میں نے بیچی ٹھیک ہے اگر ادار بیچ رہا ہے تو مدت کا تعین کرے گا کہ اتنے مہینے میں پیسہ دینے ہوں گے تو اس طریقے سے یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے خرید و فروخت کی دو صورتیں ہوتی ہیں جی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے دکاندار اپنا ریٹ بتاتا ہے کہ بھئی یہ مال اتنے کا ہے کتنے کا پڑا کتنے کا آیا یہ کچھ نہیں بتا رہا ہوتا اور نہ اس پر بتانا ضروری ہے ٹھیک ہے خرید و فروخت کی ایک دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اس میں بیچنے والے کو اپنی لاگت بتانی ہوتی ہے اچھا اس دوسری قسم کو بے العمانا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی امانت کا سودا صحیح ہے اور مرا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میم رے علی باحید مرا بہا ٹھیک ہے تو مرابہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی خریداری اپنی لاگت گاہک پر ظاہر کرتے ٹھیک ہے تو یہ جو طریقہ بیان ہوا یہ مرابحہ کا طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ گاہک کے ساتھ دکاندار کے پاس گیا ہے ٹھیک ہے اور خود چیز خریدی ہے وہ دیکھ رہا ہے کتنے خریدی ہے اور اسے پتا ہے کہ اتنے کی خرید کے اتنے کی مجھے بیچ رہا ہے اتنا اس اتنا نفا کمایا یہ صورت جائز ہے اس میں کوئی حاضر نہیں ہے اس میں جو سودا ہوا ہے جو بھی ڈیلنگ ہوئی ہے یہ دو مستقل سودے کہلائیں گے یا ایک ہی کہلائیں دو ہے نہیں دو سودے پہلا اس نے خود خریدا اور پہلے خود خریدا دکاندار کی ملکیت سے نکل کے اس کی ملکیت میں آ گیا ہم نے کیا اس پر یہ قبضہ بھی کرے گا اس نے قبضہ بھی کر لیا اب اس نے دوسری ڈیلنگ کی ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ آیا تھا ٹھیک ہے تو یہ دو سودے ہیں اصل میں ٹھیک اور اس کی اجازت ہے اب یہ کون اگلی کال دیجیے میم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک دوست ہے ہمارے وہ کاروبار چینی کا کرتے ہیں تین مہینے کی ادھار کے دیتے ہیں اور ہر مہینے پہ یعنی کہ ایک بوری پر سور پہ وہ کرافٹ لیتے ہیں اس کا وہ تین مہینے کا ایک لے لیتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ کاروبار جائز ہے سر جی دیکھیں جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں ظاہر تو یہ جائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک مہینے پہ سو روپے یہ اندازے تجارت نہیں ہوتا اندازے تجارت یہ ہوتا ہے کہ جتنا جتنے کی بکی جتنے کی فروخت ہوئی نفع نقصان میں شرکت ہو اگر شرکت ہے تو داربت ہے تو اس کے اس پہ ضوابط ہوں اور پتہ نہیں چینی بیچتے ہیں یا ڈیو بیچتے ہیں کیا بیچتے ہیں تو پوری تفصیل آپ بتائیں فی ہمیں اطمینان نہیں ہے جو آپ نے صورت بتائی ہے بہت مشکل ہے کہ جائز ہو اور ہر مہینے سورب مطلب ناجائز ہونے کی وجوہات تو ہیں اس میں ٹھیک اگلی کال دیجیے عرض یہ ہے کہ ہمیں لوگ آ کہتے ہیں کہ ہماری طرف اسی لوڈ کر دیں وہ ہمیں پچاس روپے مثال کے طور پر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف پچاس روپے کا ایزی لوڈ کر دو اب ہم اس میں سے کچھ کٹوتی کر کے مثالیں پینتالیس روپئے فورٹی فائیو پور کی طرف بھیج دیتے ہیں کیا یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے جی مفتی ازی لوڈ کرنے والوں کو ایزی لوڈ جو کرنے والے ہیں کمپنیاں ان کو پیسے دیتی ہیں کمپنیاں ان کا مارجن ہوتا ہے مارجن ہوتا ہے نفا دیتی ہیں ایک آدمی جب آیا ہے پچاس روپے لے کے تو ان کو پچاس روپے ہی جو ہے نا وہ آگے بھیجنے چاہیے تھے ٹھیک ہے اب یہ تو جو ہے نا بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جناب یہاں سے بھی جو ہے وہ انہوں نے پانچ روپے لینے ہیں اور وہاں سے بھی فیس لینی ہے جب اس گاہک کی یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ پچاس روپے بھیجیں ٹھیک ہے آپ اس کو پیکج کرنا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتا چلا کہ اس نے حساب کتاب لگایا کہ یہاں پیکج ہو جائے گا میرا پچیس روپے کا اور وہ ٹیکس ویکس کٹ کے پچیس روپے آ جائیں گے ٹھیک ہے پتا چلا کہ پانچ روپے اس نے کاٹ لیے ٹھیک ہے اور ویسے بھی ایک روپے بھی اگر ہو تو فی الحال بغیر سبب شریقے اس کا لینا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اور سبب شریحا پایا نہیں جا رہا یہاں جو ہے وہ یہ بات کہیں سے بھی انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی کہ دکاندار جو ہے وہ اجرت لے گا اس سے بھی ڈلوانے آیا ہے عمر سے نہیں لے گا ایسا عرف ہمارے ہاں رائج نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر یہ کہیں عرف بن جاتا ہے اور ایسا رائج ہو جاتا ہے معاملہ تو اس کا بطور اجرت ہونا یا دو طرفہ اجرت ہونا پھر اس پر سوچا جا سکتا ہے فی اس کی گنجائش نہیں ہے جتنے پیسے دیے ہیں اتنے پیسے ہی کا آپ لوٹ ڈالیں گے ان کا جو سوال تھا وہ تو جواب ہو گیا اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسٹمر کو بتایا ہی نہیں اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے جناب وہ لکھ کے لگا دیا ہے کہ اتنے کا ریچارج کرائیں گے تو اتنے پیسے کٹیں گے تو اب اگر بتایا نہیں اس کا کیا حکم ہوگا اور بتا دیا تو کیا ہوگا جو بازاروں ہوٹلوں یعنی جو آپ نے سوال کیا ہے سورت میرے ذہن میں جواب دیتے ہوئے تھے جی بعد جگہوں پہ ایک روپیہ کاٹا جاتا ہے جی پانچ کا فگر تو کہیں بھی میں نے نہیں سنا نا ٹھیک ہے یہ بہت بڑا فگر ہوتا ہے ٹھیک ہے پچاس روپے پہ پانچ روپئے کاٹ لینا ٹھیک ہے بہت بڑا پرسینٹ ہو گیا بہت بڑا فگر جی ایک روپے کا میں نے سنا ہے کہ بعد جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے سے کم ڈلواؤ گے تو ایک روپیہ جو یہ اب معاملہ ہو جائے گا کہ دو طرفہ جو ہے اجرت لینے پر ٹھیک ہے بات آ جائے گی ٹھیک ہے اب دو طرفہ اجرت لینے کی اپنی شرائط ہے ٹھیک ہے تو دیکھا جائے گا کہ کہاں رائج ہے کتنا رائج ہے کس قدر رائج ہے ٹھیک ہے اس پہلو کے حوالے سے فی الحال میں کچھ اس کی شرائط جوابی دیکھے جائیں گے جی ہاں ٹھیک ہے اگلی کال میں نائی کا کام کرتا ہوں کیا یہ نائی کا کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہاں نائی کا کام کرنا جی نائی بہت سارے کام کرتا ہے گاؤں دیہاتوں میں تو نائی جو ہے وہ کھانے بھی پکاتا ہے ٹھیک ہے دعوتیں بھی ٹھیک ہے نا کھانے بھی پکاتا ہے دعوتیں نہ صرف دیتا ہے بلکہ گھر گھر جاتا ہے جی گھر گھر جا کے جو ہے وہ پیغام دے کر آتا ہے کہ جناب فلاں کی شادی ہے فلاں کا یہ ہے اسی طریقے سے اہم تقاریب میں وہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں بھی کوئی نہ کوئی خدمات اس کی ہوتی ہیں نئی حضرات جو ختمہ بھی کرتے رہے ہیں آج کل اگر رجحان کم ہوتا جا رہا ہے جی اب ڈاکٹر ڈاکٹروں نے یہ پیشہ سنبھال لیا جی اور ڈاکٹر آسان انداز انداز میں اچھا انداز میں کرتے ہیں جی رہی بات یہ کہ بال کاٹنے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے سوال آپ کا ہو تو بال کاٹنا تو مباح کام ہے کہ مطلب گنجا کرنا حلق کرنا یا ایسے بال کاٹنا کہ جس کی شریعت اجازت دیتی ہو تو وہ تو جائز ہوگا لیکن داڑھی منڈانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے داڑھی جو ہے وہ آدمی خود مونڈے یا دوسرا اس کی داڑھی مونڈے خود مونڈنے والا خود گناگار ہوگا دوسرا اگر کسی کی داڑھی مونڈے گا تو وہ گناگار ہوگا ایک مجھ سے کم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ پوچھی پوچھی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں وہ داڑیاں تو اس طرح کی جتنی بھی انوالومنٹ ان کی ہوگی وہ ناجائز ہوگی تو اب ان کے کام کے ہوں گے کئی حصے بالوں کی بھی ایک صورتیں ایسی ہیں جس کی قطن اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اور آتیش مبارکہ سے اس کی ممانع ثابت ہے आ, لیکن وہ یہ ہے کہ برگر ٹائپ چندی لوگ اس طرح کے بال بنواتے ہیں عام لوگ یعنی زیادہ تر جو لوگ بال بنواتے ہیں وہ مبا درجے میں ہوتے ہیں یعنی جائز طریقہ کار پر مشتمل ہوتے ہیں ٹھیک سب سے جو بڑا جو ممانعت کا سبب آئے گا یعنی کہ پیشے کے اندر جو ایک خراب پہلو آئے گا وہ ہے داڑھی موننا یا ایک مشت سے گھٹانا ٹھیک ہے یہ کام ان کا جائز نہیں ہے اور اسی طریقے سے ان سے ریلیٹو جو اور پیشے ہیں جی جیسے بیوٹی پارلر کا کام ہے تو بیوٹی پارلر کے کام کے اندر بھی جو ہے وہ یہی معاملہ ہوگا ٹھیک ہے کہ اگرچہ خواتین خواتین کا میک اپ وغیرہ کریں جی جو چیزیں جائز ہیں اس کے اندر وہ جائز ہوں گی ان کی اجرت بھی جائز ہوگی اور جو کام فی نفسی ہی ناجائز ہیں ٹھیک ہے جیسے بمیں ہیں جی اس حد پر جا کے جو نا بمیں بنانا کہ شریعت متحرہ جس سے منع کرتی ہو یہ بنانا جائز نہیں ہوگا ٹھیک یا اس طرح کی جو نا وہ ٹریٹمنٹ کرنا آ جس میں ستر کھل, کھلنا پڑے اب میں حیا کے باعث پوری تفصیل جی. بیان نہیں کر رہا لیکن جو صورتحال لوگوں میں رائج ہوتی جا رہی ہے بڑی شرمناک قسم کی ہے اور خواتین یہ ہی سمجھتی ہیں کہ خواتین ہی تو ہیں ستر کھولنے میں ستر غلیظ کھولنے میں بھی کیا برائی ہے ماض اللہ سما ماضء اللہ اور بہت عجیب و غریب صورتحال ہے جی تو جو چیز فی نفسی ہی جائز ہیں مطلب کہ بیوٹی پالر وغیرہ کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ جائز ہوں گے جیسے ہم سکتا ہوں سرکی پاؤڈر لگانا ہے عورت کے لیے جائز ہے زینا تو آرائش کے جو کام جائز ہیں اس کی اجازت بھی جائز ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ کار اس کے اندر ہے جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی ٹھیک ہے تو وہ طریقۂ کار اپنانا وہ کرنا اس کا معاوضہ لینا یہ جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے کافی تفصیلی جواب جو ہے آپ کو مل گیا اللہ میں عمل کرنے کی فرما اگلی کال دیجیے میں ہند ارشدی کا کابینہ جمشید پور سے تعلق رکھتا ہوں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں ویلڈنگ کا پرائیویٹ گاڑی آتی ہے مار لوڈنگ کے لیے اس کا ڈالا ٹوٹ جاتا ہے تو کہتا ہے مجھ سے کہ ویلڈنگ مار دو ٹھیک ہے میں جاب کرتا ہوں لے لیبر ہوں وہ کہتا ہے کہ لے ویلڈنگ مار دو ویلڈنگ میں مار دیا کیا وہ پیسہ میں لے سکتا ہوں یا نہیں جناب وہ پیسے تو آپ نہیں لے سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو ملازم ہیں اور سیٹ کی بیا پر آپ کام کر رہے ہیں جتنی بھی آمدنی ہوگی صبح سے شام تک وہ سیٹ کے حوالے کرنا ہوگی آپ کا اپنا کام ہوتا اپنی آپ دکان کا کرایہ دے رہے ہوتے بجلی کا بل دے رہے ہوتے آپ جو ہے وہ ویلڈنگ میں جو مٹیریل لگتا ہے وہ دے رہے ہوتے تو پھر تو آپ کا حق بنتا تھا نا اب تو آپ کا حق کسی بھی طور پر نہیں بن سکتا تو جو بھی آمدنی ہوگی وہ آپ کے سیٹ کی ہوگی آپ کے سیٹ نے آپ سے جو معنی یا یومیہ مقرر کیا ہوا ہے آپ صرف اسی کے لینے کے حقدار ہوں گے اور یہی سے دیانت کا معاملہ آتا ہے کہ یہ دیانت کا موقع ہے آپ سمجھیں گے سیٹ کو پتہ نہیں چلے گا کسی نے دیکھا ہے نہیں چلو کام چلا لو اور دکانوں پہ کام کرنے والے جو ملازمین ہیں وہ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں چلو سیٹ صاحب تو کھانا کھانے گئے دو گا نمٹالیے پیسے جمع رکھ لیے سیٹ صاحب آئے تو بتایا کہ نہیں کوئی کاگ تو آیا نہیں ٹھیک ہے یہ معاملہ ہوتا ہے پھر جب کبھی بھیج کھلتا ہے تو یعنی وہ جو روپیہ انہوں نے لیا وہ تو خیر حرام تھا ہی ان کے حق میں حرال نہیں تھا پھر جب کبھی بھیج کھلتا ہے تو ذلت اور رسائی کا مزید سامنا کرنا پڑتا ہے تو جو سچ ہے نا سچ وہ ہمیشہ آدمی کو اونچا کرتا ہے اور جس کی نیت میں فطور ہو وہ غریب ہی رہ جاتا ہے وہ پھر پیسہ بھی نہیں آتا اس کے پاس اس کی نیت میں فتور ہوتا ہے تو امانت اور دھیانداری کا راستہ اپنائیں بد دھیانتی سے پرہیز کریں یہ جو آپ نے فرمایا نا اس کا تو ایسا لگتا ہے کہ معاشرے میں اور مارکیٹ میں ترغیب و تحریر ہے اس کی ایسا لگتا ہے یہ تو بیلڈنگ کا معاملہ تھا لیکن جیسے دکان میں لوگ کام کرتے ہیں ملازمین کام کرتے ہیں وہ مختلف چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں مختلف چیزیں وہ دوسروں سے لے کر آتے ہیں اپنی دکان کے جو انوار ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی تو اب وہ دکاندار جو ہوتا ہے نا وہ کسٹمر بنانے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو پی کر رہا ہوتا ہے کچھ ڈسکاؤنٹ اسپیشل دے دیتا ہے کہ بھائی تم اتنی چیز لوگے تو اتنے کا بل بنے گا اور یوں ہو جائے گا تو ایک ترغیب و تحریر کی صورت بن رہی ہے میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دکان پہ فرض میری دکان پہ ایک شخص کام کرتا ہے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو ملازم ہے نا یہ کسی سے کچھ نہ لے اس طریقے سے جو بھی انکم ہو وہ مجھے بتائے دھیانتداری کے ساتھ لیکن دوسرے کے ملازم کو میں خود آفر کر رہا ہوں تو یہ صورت حال بھی ہے یہ دوسرا پہلو ہے جو آپ کر رہے ہیں تو دوسرا بننا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں اور میں اپنا مال بیچنے کے لیے تھوڑی بہت جانا اوپر کی آمدنی کا لالچ دے رہا ہوں جی تو یہ مارکیٹنگ کا حصہ ہے بات وہی ہے کہ سبب و اگر پایا جاتا ہے جائز طریقہ پایا جاتا ہے تو جائز ہوگا ٹھیک ہے اور جائز طریقہ نہیں پایا جاتا تو کیسے جائز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو بات آپ پوچھ رہے ہیں جی اس میں تو جواز جو گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جو ملازمین کو جو کچھ دے گا وہ رشوت کے حکم میں ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے میرے موبائلوں کی دکان ہے میرے اس مسئلہ یہ ہے کہ میں ڈاؤن لوڈنگ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی دیکھیں آپ ڈاؤن لوڈنگ کس چیز کی کریں گے ناٹوں کی کریں گے فلموں کی کریں گے ڈراموں کی کریں گے ٹھیک ہے تو جائز چیزوں کے ڈاؤن لوڈنگ ہوگی وہ جائز کہلائے گی اور ناجائز چیزوں کے ڈاؤن لوڈنگ کریں گے تو علامان و کتنا بڑا گناہ کا کام کریں گے آپ کیا کسی کو فلم ڈاؤن لوڈ کر کے دی ماض اللہ سما معذ اللہ اس میں نہ جانے کیا کچھ ہوگا اور آج کل تو فلموں ڈراموں کے اندر ایسے ایسے کلمات بھی ہوتے ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متصادم ہوتے ہیں دیکھت تو دیکھت آپ کا جو کام ہے وہ پڑائی عجیب و غریب قسم کا ہے اور یعنی اس کام کو بندہ فیضان مدینہ میں دکان ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ صرف ناتے ہی جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہوں گے لیکن مارکیٹ میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہاں اس کی دکان چل نہیں پائے گی اگر وہ ناتے ڈاؤن لوڈ کرتا ہے تو وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے تو بہرحال جو گناہ کی جو چیزیں ہیں جو ناجائز چیزیں ہیں جن کا دیکھنا سننا جائز نہیں ہے اگر ایسی چیزیں آپ ڈالیں گے لوگوں کے موبائلوں میں تو آپ بہت سخت گناگار ہوں گے اور آپ کی جو آمدنی وہ بھی حرام کی ہوگی آپ اپنے بچوں کو جو کھلائیں گے وہ بھی مال حرام ہوگا تو اگر ایسی آمدنی ہے آپ کی اس سے بچنا اجتناب کرنا بہت ضروری ہے تو مفتی اب آپ خود فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں جو ناجائز اور گناہ ہوں, بھری ڈاؤن لوڈنگ ہے وہ نہیں کریں گے تو ان کا چلنا دشوار ہو جائے گا خدا بھی آپ نے فرمایا تو اب یہ کیا کریں بےچارے چھوڑیں گے چوربے تو یہ کہتا ہے نا کہ اتنے پیسے آ رہے ہیں بیٹھے بٹھائے میں کیا کروں میری مجبوری ہے بس مجھے لت پڑ گئی تھی مجھے یہ ہو گیا تھا مجھے وہ ہو گیا تھا تو جس طرح وہ ایک جرم ہے یہ بھی شریعت اعتبار سے جرم ہے نا ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر آپ یوں سوچیں کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز ڈاؤن لوڈ کرتا آج کل تو سائبر کرائم کا جو معاملہ ہے یہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے یہ ایشو دو چار دن سے خاص طور پر تو کوئی شخص ایسی چیز ڈال دیتا ہے موبائل میں جو ملکی طور پر غداری پر مشتمل ہے ٹھیک ہے ملک کے خلاف ہے ملکی اداروں کے خلاف ہے تو کیا اس کی پکڑ دکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی بالکل ہوگی نا تو بحیثیت ہے دین کے آزن خادم کے میرا کام یہ ہے کہ میں ان چیزوں سے روکوں کہ جس سے شریعت مطالعہ منع کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فلمیں ڈرامے اس طرح کی بےحدہ جو چیزیں ہیں شریعت مطالعہ ان سے روکتی ہے ٹھیک ہے تو جب شریعت مطالعہ ان سے روکتی ہے شریعت کی نگاہ میں یہ غلط کام ہے گناہ کے کام ہے تو اس سے بچنا ضروری ہوگا ٹھیک ہے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے یہ تو بہرحال چھوڑنا ہوگا جسے مفتی صاحب نے فرمایا اور یہاں پہ ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا حکام تجارت کا موبائل مارکیٹ پہ مختصر اور جب ہم مارکیٹ میں گئے تھے تو ہمیں ایک دکاندار ملے تھے جنہوں نے بتایا کہ میں امام با امامہ تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ مدنی مذاکرہ میں نے دیکھا اور اس میں میر اعلی سنت نے غیبت کی تباکاریوں کی ترغیب دلائی میں ایک غیبت کی تباکاریاں خریدنے کے لیے فیضان مدین آیا اور پھر یہیں کا اوکے دے گیا اور اس سے پہلے میں ڈاؤن لوڈنگ کا کام کرتا تھا وہ بتاتے ہوئے رو رہے تھے ہم نے یہ سوال بھی ان کا چلایا تھا تو فیضان مدینہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئی اللہ نے چاہا تو توفیق بھی ملے گی اور جنہیں استقامت بھی ملے گی اگلی کال دیجیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ یہ جو پلاٹس کی اسکیمیں بنتی ہیں تو وہاں پہ فائل پہلے بکتی ہے تو مثال کے طور پر ہزار پلاٹ بنیں گے تو ہزار فائلیں بنا لیتے ہیں وہ وہ پھر فائلیں جو ہے نا وہ بیچ دیتے ہیں تو وہ جو فائلیں لوگ خرید لیتے ہیں وہ ان کی پھر بعد میں قرآن اندازی کرتے ہیں کسی کا پلاٹ کسی جگہ پہ نکلتا ہے کسی کا کسی جگہ پہ نکلتا ہے تو وہ ہوتا یوں ہے کہ کچھ لوگ فائل لے لی ابھی پیمنٹ ساری ادا کی کچھ پرسینٹ دے دی بعد میں وہ فائلیں ابھی پلاٹ کی کٹنگ بھی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ ایک دوسرے لوگ اس سے خرید لیتے یار آپ کے پاس پلاٹ کی فائل ہے تو جو مجھے دے دو وہ کچھ زیادہ پیسے دے کے اس سے خرید لیتے کیا ایسا کرنا جائز ہے है کوئی اشارے مانت ہے ٹھیک ہے جی سوال کے دو پہلو ہیں فائل کے ذہن میں جو خدشہ ہے جس خدشے کو سامنے رکھ کے سوال کر رہے ہیں جی وہ جدا گنا چیز ہے وہ خدشہ کو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن یہ کام کرنا ایک شرط پر جائز ہوگا ٹھیک ہے کہ پلاٹ متعین ہو یعنی یہ بہت سارے پلاٹ ہیں مثال کے طور پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھانے اگر ہم لے لیں جو ہمارے پیچھے ہیں بہت سارے پلاٹ ہیں ٹھیک ہے ایک ایکڑ جگہ یہ ٹھیک ہے اس سے روڈ نکل گئے ٹھیک ہے پلاٹنگ ہو گئی ठीक है ठीक है نقشے میں یا حقیقت حقیقت میں حقیقت نقشے میں نہیں حقیقت میں پلاٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے پلاٹنگ ہونے کے بعد کہا گیا کہ یہ والا پلاٹ آپ کا ہے ٹھیک ہے آپ وہاں جا کے اپنے پلاٹ کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے فیزیکلی دیکھ हो دیکھ سکتے ہو کھڑے ہو سکتے ہو ٹھیک ہے قابل قبضہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے है ہے تو وہ جو پلاٹ ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں ٹھیک ہاں آپ نے وہ پلاٹ ایک قسط دے کے خریدا ہو ٹھیک ہے فائل دو لیکن اس کی پوزیشن یہ ہو ٹھیک ہے مطلب اس کے پورے پیمنٹ نہ دیو آپ نے آج خاصہ دے رہے ہو سال کے درمیان دوسرے دوسرا پہلو تھا وہ دوسرے پہلو میں تفصیل ہے اور رخصت کی صورتیں ہیں لیکن جو پہلا پہلو وہ یہ ہے کہ جب تک کسی پلاٹ کا نمبر نہیں نکل آتا وہ پلاٹ فزیکلی طور پر بتا نہیں دیا جاتا یہ پلاٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے ہماری رائے یہی ہے دارالختار سنت کی کہ ایسا پلاٹ خریدنا جائز نہیں ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اب جو لوگ خاص طور پہ انویسٹرز ہیں جی وہ تو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو کام کیسے نہیں ہو سکتا اور ہمارا ہم تو اسی کام سے لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک نقطہ نگاہ ہوگا اور میں نے اپنا اور اپنے ادارے کا جو نقطہ ہے جو رائے ہے اوپین ہے وہ بیان کی ہے جی اب بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس بندے کے پاس فائلیں رہ جاتی ہیں وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں پلاٹ کون ہے کہاں ہے کدھر ہے کہاں تھا اور بعض بڑی معتبر قسم کی سوسائٹیز ہوتی ہیں اس کے کیس بھی ہمارے پاس آئے ہیں ٹھیک کہ جناب پلاٹ تو اتنے تھے ہی نہیں اتنے لانچ کر دیے ٹھیک ہے تو ایک چیز ملکیت میں نہیں تھی وہ پہلے ہی پیج ڈالی ٹھیک ہے یا بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے پاس تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ آہستہ خریداری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہی معاملہ آیا اس کے بعد تو پلاٹ تھے ہی نہیں اس نے بیچ کے کیسے دیے تو بہت سارے شری حوالے سے جو ہے وہ تحفظات ہیں اور کسی کو کچھ کلام کرنا ہے تو بیٹھے ہمارے ساتھ ہم اپنے تحفظات بڑے کھل کر بیان کریں گے تو جو رائے ہے وہ میں نے بیان کر دی ٹھیک ہے ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے یہ تو نہیں لگ رہا کہ وہ تجارتی اس سے متعلق ہے شاید اخلاقی اس سے ریلیٹڈ کرتا ہو کہ اب جیسے انہوں نے سوال کی نوعیت بتائی یا جو آپ نے بتائی کہ فائلیں بھی کر رہی ہیں جو بھی ہے اب اس میں جو خریدار ہوتے ہیں وہ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ انویسٹر ہی ہوتے ہوں گے شاید یعنی ریل کسٹمر جو مرن ہے وہ طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے محمد سلیم قادری ایسا ہے کہ گنا منڈیوں میں کچھ ٹرک ڈرائیور آتے ہیں چاول لے کے کو گندم لے کے کو دالیں لے کے وہ آ کے کہتے ہیں جی یہ ہمارا مال ہے اس کو بیچ دو ہمیں دو مہینے کے بعد پیسے دے دینا ہمیں اتنے پیسے دیں گے ان دو مہینے میں ریٹ بڑھ جاتا ہے تو اس ریٹ کے اوپر ہم جب وہ مال بیچ دیتے ہیں تو مالک نے جو مانگے ہم نے اس کو وہ دے دیا باقی اوپر جو منافع وہ ہمارے اوپر دائد ہے ٹھیک ہے جی جی دو سرتے ہیں یا تو آپ وہ چاول خرید لیں ٹھیک ہے کہ بھائی یہ چاول ہے یہ آپ ہمیں ادھار میں بیچ دو اور اس کا یہ ریٹ ہوگا ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ نے وہ چالیس روپے کلو کے حساب سے خرید لیے دو مہینے کے ادھار پر دو مہینے بعد ہم آپ کو پیسے دے دیں گے ٹھیک اب وہ آپ ساٹھ کے بیچیں سو کے بیچیں یہ آپ کا ایڈک ہے ٹھیک ہے وہ آدمی فارغ ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنی بروکری مقرر کر لیں ٹھیک ہے چاول چھوڑ دیں چھوڑ جائیں جی ہم اس کی جو آ, جتنے کی بکے گی اتنے فیصد اپنی بروکری لیں گے اپنا مہنتانہ لیں گے اور پھر یہ ضروری ہوگا کہ وہ جتنے میں بکیں سستے میں بکیں مہنگے میں بکیں وہ ہو بہ قیمت جو اصلی قیمت ہے وہی ان کو بتانی ہوگی اور آپ صرف اپنی بروکری رکھ سکتے ہیں یہ دو طریقے کے کار ہیں ان دو طریقے کے کار میں سے جو مرضی طریقہ آپ اپنا لیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے بول دیا کہ ٹھیک ہے یہ مجھے اتنے چاہیے آپ بکوا دو تو یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک یعنی کہ پھر اوپر کے آپ جو خود رکھ لیں ٹھیک یہ صحیح نہیں ہے ابھی بول دیجیے میرا ایک عوامی تجارت میں سوال یہ ہے کہ کوئی چیز قسطوں پہ لینا کیسا ہے مطلب یہ کہ نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز قسطوں پہ لیتے ہیں تو وہ چیز تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے تو انسٹالمنٹس پہ اس کا سارا پلان ہو جاتا ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو انیشلی جو ہے نا وہ آپ کو اس کے ڈاکومینٹس وغیرہ نہیں دیتے کیونکہ ان کی ساری پیمنٹ نہیں جمع ہوئی ہوتی اس لیے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس طرح کی صورتحال میں ہے کہ جب آپ آپ کی ملکیت نہ ہو اور وہ ڈاکومینٹس وغیرہ آپ کے نام پہ نہ دیں مینس کے ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہو کہ جب آپ کی قسطیں پوری ہوں گی اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ, آپ کی مل, کیت, آپ کو مل سکتی ہے اس کیس میں جو ہے نا وہ ایسا کرنا کیسا ہے जی, ایسا کرنا فریج کے गर... تو کوئی ڈاکومینٹ نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا ایک فلپ تو ہوتی ہے مطلب ہاں باقاعدہ کوئی قانونی وہ نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ڈاکومینٹ ہوتے ہو زیادہ سے زیادہ وارنٹی کارڈ ہوتا ہاں बाइक وغیرہ ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ ٹرانسفر ہوتی ہے ملکیئر ڈاکومینٹ جی روک لینا الگ میٹر ہے اور ڈاکومینٹ میں بھی تفصیل دیکھی جائے گی کہ مثال کے طور پر آپ کے نام پر ہو گیا ٹھیک ہے اور انہوں نے وہ فائل رکھ لی جی فائل رکھنے کی گنجائش تو ہے صحیح ہے فائل رکھنے کی گنجائش موجود ہے, موجود ہے اگر کوئی وارنٹی کارڈ رکھ لیتا ہے اس کی گنجائش بھی موجود ہے یہ بطور ضمانت کے رکھے جاتے ہیں تاکہ مالک جو ہے وہ رجوع کرتا رہے جی لیکن قسطوں کا پہ جو کام ہوتا ہے اور جو بڑی کمپنیاں کرتی ہیں یا بڑی دکانیں کرتی ہیں اس کی شرائط و ضوابط دیکھنا ضروری ہے کہ اور کیا کیا شرائط و ضوابط ان کی ہیں جن کے تحت وہ اپنے کسٹمر کو اپنا مال بیچ رہے ہیں کیونکہ ہماری معلومات میں بہت ساری ایسی شرطیں بھی ہیں جو جائز نہیں ہے تو مکمل ہاں اور نہ جائز یا یعنی ناجائز کا جواب تو اس وقت آئے گا جب متعلقہ کمپنی کی شاید و ضوابط یا بین کریں گے جو آپ کے ذہن میں خدشہ تھا وہ میں نے بین کر دیا ہے ٹھیک ہے ابھی کال دیجیے سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کاروبار میں چھوٹی بہت جھوٹ کی دنیا ہے یا نہیں ہے بڑی بات ہے جی سوال آپ کا جی کاروبار میں تھوڑی بہت جھوٹ کے منجائش نہیں ہے اور معاملات میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کاروبار میں بدرجۂ اولا نہیں ہے کیونکہ کاروبار میں جو جھوٹ ہے وہ صرف جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ اس میں زر کا پہلو لازمی ہوتا ہے دوسرے کو نقصان ہوتا نقصان کا پہلو لازمی ہوتا ہے اور جب نقصان کا پہلو ہوگا تو وہ دھوکے کی کیفیت بھی بنے گی ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ خاص آادیث مبارکہ میں سچے تاجروں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کاروبار میں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ کاروبار میں تو سچی قسمیں کھانے سے روکا گیا ہے کہ سچی قسمیں بھی نہ کھائے جائیں کہ سچی قسمیں کھانے سے مال تو بک جائے گا برکت جاتی رہے گی اور جو جھوٹ ہے وہ تو بہرحال آ... کاروباری جو جھوٹ ہوتا ہے بہت سارے مفاصد پر مبنی ہوگا اس سے بچنا ضروری ہے مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار چلنا مشکل ہے اور جو نئے افراد جاتے ہیں بلفرض وہ تھوڑا تعمل کرے بولنے میں تو کہا جاتا ہے بیٹا ابھی تم نئے آئے تمہیں پتہ نہیں ہے مارکیٹ کیسے چلتی ہے آپ یہ بتائیں جی مارکیٹوں میں جو زبان بولی جاتی ہے جی خاص طور پر جو دکاندار آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا جو گلی محلوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا جو اپنے ملازمین سے بات کر رہے ہوتے ہیں جی گالی دیے وغیرہ بات کرتے ہیں بہت عام ہے مطلب دی جاتی ہیں گالیاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگ ایک طبقہ ہے جس کے لیے گالے کے بغیر بات کرنا ممکن نہیں ہے جی ایسے ہی لگتا ٹھیک ہے نا تو اس کا اصل تعلق ہے فطرت سے اور عادت سے کہ جس نے کسی چیز کو اپنی عادت بنا لیا ہے وہ تو یہ کہے گا کہ ممکن نہیں ہے ठीक. اور جو اچھے برے کی پہچان رکھتا ہے تہذیب اور بد تہذیبی کا فرق رکھتا ہے اس کے لیے تو بہت ممکن ہے چھوٹ سے بچنا بھی ممکن ہے گالے سے بچنا بھی ممکن ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری سے سا بچنا جو ہے نا وہ ممکن ہے اور یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر جن ان کو جو ہے بڑا لازمی سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس لیے مشقت ہو رہی ہوتی ہے چھوڑنے میں کہ انسان نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہوتا ہے ٹھیک ہے عادت مشقت سے چھوڑتی ہے یعنی عادت ایک دم نہیں بنتی ٹھیک ہے بنتے بنتے بنتے بنتی ہے ٹھیک ہے اور میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے پہلے ارادہ کرنا پڑے گا پھر ارادے بھی ٹوٹ جاتے ہیں پھر بار بار غلطیاں دہرائی جاتی ہیں پھر آج میں مسمم کی کیفیز آتی ہے پھر بندہ جب سچا ہوتا ہے تو چھوڑ جاتی ہیں غلطیاں بھی لوگ شراب چھوڑ دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں یعنی یہ گالی وغیرہ جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے جو بے لذت گناہ ہے جی ٹھیک ہے اپنی زبانیں گندی ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ چیزیں جن میں لذتے ہیں یعنی گناہ کے کام ہیں جب لوگ وہ چھوڑ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے ٹھیک ہے بس کاروباری افراد یا جب ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے عادت ہوتی ہے وہ جملہ ثانیہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے ایمان سے صحیح کہہ رہا ہوں ایمان سے بڑی مضبوط چیز ہے ایمان سے بڑی اچھی چیز ہے اور ایمان سے بڑی سستی دے رہا ہوں تو اس طریقے سے جو بولتے ہیں ایمان سے تو اس کا کیا حکم ہوگا ایمان سے کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں خدا کی قسم کیوں خدا کی کسم خدا کی قسمیں کوئی روپیہ کم نہیں کروں گا جی وہ ہزار روپے کم کر رہا ہوتا ہے جی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے جی اس کے نزدیک ایمان اللہ تعالی کا واسطہ دین کا واسطہ یہ یہ تو مقدس چیزیں ہیں جی کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ ان مقدس عصمہ کو مقدس واسطوں کو اپنے کاروبار کے لیے بیان کر رہا ہے اپنے ذات مفاد کے لیے بیان کر رہا ہے تو اگر تو وہ سچا ہے تو زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش بنے گی نا کہ بھائی اس نے جو بولا ہے وہ سچ بولا ہے اور اپنی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے مزید یہ جملے استعمال کیے ہیں سامنے والے کو یقین آ جائے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے پھر تو اس نے کتنا برا کام کیا ہے کہ اس نے ایک غلط بات پر اللہ تعالی کا واسطہ دیا دین کا واسطہ دیا ایمان کا واسطہ دیا ٹھیک ہے وہ کسی کفر کا مرتکب تو نہیں ہوگا لیکن وہ ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے ٹھیک ہے تو راست گوئی کو اپنا سیدھی بات کریں گے انشاءاللہ سلامتی یہ راہ پہ رہیں گے آ, اگلی کال دیجیے میرے پاس پیسے ہیں میں کسی کو دے رہا ہوں وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے اور میں اس میں کام نہ کروں وہ پیسے اس سے آدھا جو منافع ہوگا وہ میں لیتا رہا ہوں اس سے وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے لیکن دو صورتیں بدتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ صاحب بھی پیسے ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے اگر وہ بھی پیسے ملا رہے ہیں تو آپ دونوں اپنا اپنا کیپٹل جو ہے اس کا رشو طے کر لیں کہ اس کا کتنا فیصد کیپٹل ہے آپ کا کتنا ہے مجموعی سرمائے میں مثال کے طور پر آپ نے ایک لاکھ روپے دیے پچاس ہزار وہ ملا رہا ہے تو تناسب کیا بن رہا ہے دونوں کا یہ طے کر لیں आ, نفع جو ہے وہ کس تناسب سے تقسیم ہوگا آپ کمی ویشی کر سکتے ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کام نہ کریں اس کی گنجائش موجود ہے جب دونوں کا کیپیٹل ہے تو اس کو شرکت کہیں گے جب صرف آپ کا کیپیٹل ہے آپ کا سرمایہ ہے سامنے والے کی صرف محنت ہے اس صورت کو مداربت کہیں گے تو یہ تو تھی اس کی بنیاد اور ابتدا اب کاروبار جب رن کرے گا تو شرکت اگر ہے تو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق رن کرے گا مداربت ہے تو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق رن کرے گا نقصان کی اس کے مطابق تفصیل رہے گی کاروبار اینڈ ہوگا تو اس کے مطابق ہی آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سی چیز کس کی ہوئی کس کی نہیں ہوئی بہتر یہ ہے کہ شرکت اور مدارت کی آپ تفصیل کہیں سے سمجھ لیں ہمارے <تصفح> جو پچھلے سلسلے اس میں بھی ہے اور دارالفطہ اہل سمنت کی جو ایپ ہے اس میں تجارت کورس کے لیکچرز دیے ہوئے ہیں اور تجارت کورس کے جو لیکچرز ہیں یہ یوٹیوب وغیرہ پہ بھی مل جائیں گے آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گے تو وہاں پر شرکت پر مداربت پر پورے پورے لیکچرس موجود ہیں جس میں ان کی بیسکس بیان کی گئی ہیں اور ان بیسکس کو جو آپ سن لیں گے تو جو میں نے باتیں عرض کی ہیں اللہ نے چاہ تو یہ باتیں آپ کو پھر سمجھ میں بھی آ جائیں گے مکمل طور پر ٹھیک ہے اگلی کال دی میرا نام محمد سلیم رضا اب ہے میں ضلع بہاول پور مہرا والا سے حرض کر رہا ہوں میرا خدمت میں یہ سوال ہے جب بھی کوئی وپاری اگر صبح صبح کسی سے کوئی لینڈ کرنے کے لیے جاتا ہے تو دکان مالک اس کے لیے ناشتہ یا کوئی ایسی چیز منگوا لیتا ہے کہ جو اس کی حاجت نہیں ہوتی ہے لیکن جب وہ بندہ کوئی چیز لینے کے لیے لین دین کرتا ہے تو اس کے دل میں وہ جو اسے کوئی چیز سلائی پلائی جاتی ہے وہ بھی ایڈ کر دی جاتی ہے کہ یہ چیز اتنے کی اور یہ جو آپ نے ناشتہ وغیرہ یا کوئی چیز تیسی یہ کی ہے اگر کوئی بندہ کوئی چیز نہیں لیتا تو اس پر سلح سلامی بھی کی جاتی ہے یہ جو ہم نے آپ کو کوئی چیز منگوا کر دی تھی پلائی صبح صبح جو لوگ منڈی میں چلے جاتے ہیں بڑی منڈیوں میں تو کیا یہ دکاندار کا اس طریقے کا کرنا کہ وہ آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک لاسٹ یا خلوص کیا جا رہا ہے لیکن وہ بل میں ایڈ کر دیا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس معاملے میں ہماری رہنمائی سات فرما دیجیے جزاک اللہ و و رحمۃ اللہ وبرکات وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جواب تو مفتی صاحب دیں گے لیکن سوال بڑا دلچسپ ہے بھائی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے صدر میں ہی ایسا کام ہوتا ہے صدر میں سب جگہ نہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھگ کہا جاتا ہے ٹھیک وہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جناب آپ کے چہرے پہ تو جناب بڑی افسردگی کی تاری ہے حکیم صاحب بیٹھتے ہیں چلے ان کے پاس چلتے ہیں ٹھیک ہے اب حکیم سا کے بعد جاتے ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ وہاں دوائی خرید خریدے وغیرہ کے انسان جاننے دیتے دوائی بنی ہوتی دو ہزار کی پانچ ہزار کی ٹھیک ہے پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں یہ ٹھگ چھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے تو جو آپ صورت بتا رہے ہیں تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھگنا اور دھوکا دے کر مال نکلوانا یہ کوئی جائز صورت تھوڑی ہے اگر ایک آدمی کو چائے پانی پلاتا ہے تو مربت میں پلاتا ہے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ میں پلاتا ہے اور وہ اگر اس کے پیسے وصول کرتا ہے اور بغیر بتائے بندہ ہوٹل میں جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ سمجھتا ہے کہ جناب پیسے لگیں گے بل دینا ہی ہوگا بل دینا ہی ہوگا تو جب کوئی دکاندار بلوارا ہوتا ہے تو بڑے عجیب صورتحال سامنے آئی ہے اور بڑے ہی عجیب لوگ ہوں گے جو اس طرح کا کرتے ہیں یہاں پہ تجربہ وہ آنکھیں کس طرح ملتے ہوں گے یہ تو پتہ نہیں یہ پہلے کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کھلا رہے پلا رہے بعد کی کیا ہوتی ہوگی لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ بابل مدینہ وغیرہ میں اور جہاں سے خریداری کبھی کی ہے تو وہ اگر چائے یا کوئی جوس یا کولڈ ڈرنک وغیرہ منگاتے ہیں تو بازو کا دکاندار کہ بھی رہ ہوتے ہیں ارے حضرت یہ پیجیے اس کے پیسے نہیں ہوں گے آپ خریدیں یا نہیں خریدیں یہ انوکھی صورت ہے بہرحال مستقبل عام طور پر سب کو پلایا بھی نہیں جاتا جو پکے گاہک ہوتے ہیں بندے ہوئے گاہک ہوتے ہیں یا بڑے کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی جاتی ہے ٹھیک ہے ٹائم بھی لگ رہا ہوتا ہے تو لیکن یہ جو صورت ہے یہ تو صاف تھوکا دہی پر مشتمل ہے اور یوں پیسے ایڈ کرنا جائز نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہوگا آپ کھانے پینے سے انکار کر دیں ٹھیک ہے نہ کھائے تو اخلاقی اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہے اور اگر تجارتی پہلو سے دیکھیں مارکیٹ کے اس سے دیکھیں تو نہیں میں نے لفظ ٹھگ کا استعمال کیا ہے نا جی تو دوسرا آدمی اس کے پاس جائے گا ہی نہیں جی ایک دفعہ جو ٹھگا گیا جائے تو دس کو منع کرے گا کہ تو جانا نہیں بھائی چائے گے یعنی وہ بوٹی دو گے اور جو ہے نا بکرا لے کر آنا پڑے گا تمہیں بہرحال ہمارے سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کا عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم